کھل났다 انشاءاللہ میں کیدا عوام میں کی دعا ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم فالسلام الیہ رب الکائنات ورب الکائنات اللہ تعالی یہ پہلی جس موجبہ ہے تو اس رقبہ کو بھی موجبہ کہیں گے پہلی جل سالمہ تو اس کو بھی مثال میں کہیں گے اور جو مشروطِ حادثے میں مثال ہے وہ یہاں بھی بن جائے گی وہاں شادی ضرورتوں کی یہاں لال قوام کی تو قاتل بندے کو نصاب ہے بادام خاطے بند داغ قائر مند یہ بن جائے گا موجبہ طالبہ ترکیب طالبہ آمد ہے اور موجودہ مطلق مثال اس کی بطول اجازت اور سبسکت ہوئے کی نوازت من کی فکول عن نسیت المخاصتیل ورسیت العامت ما قید لا دوامت من حسن ذاتی وحیع انسانت مجیبتا سما مرہ من قولنا قول قاتب المطارق الاسابی ماذا مقاتبا لعدائی من خفر کیوها من مجیبت نسیت العامت ان حیع جز الول وحیع جز الول وصالبت مطلقت العامت ان حیع مخوم لا دوامت فانسان طالبتا تمام تقدم من الاول ناغا سيد للقاتل صاحن نصابي ما ما مفاتل اللاغاي ما ترتيبا وان طالبت نوبيت لامت وهي الجزء الاول ووجبت المطلقه لامت هي مفهوم الله نواس وهي ما كذاهت ضروره بالضروره دائما حدا فقط فقط فقط دواء من وقت الذا هو باينۃ للذاتی ما ثین علیها من فام غیر المشروعۃ من ودل للثبوت ما فی عبادت المشروعۃ وخاصۃ في ذکر المشروعۃ دلامت بدونها فی عبادت الضرورۃ الذاتیۃ ثبت کیا کہ دون المشروعۃ دلامت اضافه تمام بسم الوقت من وی ضرورت فخرق الضرورۃ دلامت لان المقید خرق من المطلق وقضا من الواقعتين ان لو ما من الرخصۃ دلامت قال ان ابصر موضوعي فلم شروعا في لوقيات الخاطف الخاطف الخاطف تايي يا يكون عكس مفارقا لذات الموضوع فانه لو كان دائم لو هو اصل معمول دائم الذواب في سياق الموضوع كان اصل معمول دائما لذات الموضوع فقد كان لا دائم الاختلاف حاله خلص سب ہے ساتھ لاس کے لا تمام گز کے ساتھ یہ قید وجہ پیچھے معلوم ہو چکی ضرورت جس پر جس پر جی بھی جذبہ لفظ اور تمام بھی جذبہ لفظ ہو, جس ہو لا تمام کی قید جذب لگ جائے لا آپ سے جلتے من سے تو وہ سالوا لیا تو وہ سالت ہو جائے گا لاش کا سات سال ہے بادام سال بھا گھر پہ عامہ ہو گیا جو قید کے لحاظ سے پہلا وجب ہے تو یہ عام سال بھر بن جائے گا سال بھر یہ بن جائے گا میں کہتا ہوں خاص طور طالبہ آمد ہے اور اور دوسری جیسا خاصہ جہاز یہ مشروط ہے خاص کام ہے تہوار ہے پھر ہے سے اردو کی حسم الصف ہوگی تو لال والا تو عام طصف بھی پایا جائے گا لیکن یہ جب سادہ ضرورت کے بغیر ضروری نہیں کہ جہاں اعتبار وسط کے وقت آگے ضروریات اور مبائل ہے کیونکہ یہاں سے زیادہ ذات کی لگ اور جہاں ضرورت ہے وہاں بھی تمام دسویزات پایا جائے گا اور جو ذائقہ متعلق ہے میں بھی تمام تجویزات پایا جائے گا جذبات کے لحاظ سے تمام و غیر اقتدام اعلیٰ صاحب کے لحاظ سے بھی تمام یہ ضرورت ہے وہ پائی جائے گی اس لماعت ہے وہ ثابت ہو جائے گی متعلقہ متعلقہ ایک طرف اور ایک طرف پائی جائے گی مشروطے میں سب چاہا گیا پہلے جو مشروط اور اس کی عام آ جائے تو وہ بھی سلسلہ آ گیا حادثہ بھی سلچا آ گیا کیونکہ جہاں ضرورت الصف ہے احتازات کے لیے جائے تو وہاں تمام بھی دس پایا جائے گا اسفاظات کے لیے ہوگا یہ ماضا اجتماعیا جائے تو وہ بھر جائے گا والا بات جائے یہ اجتماعی بات جائے وہ بن جائے گا کا یہ ہی فرائی ہو گیا کبھی مشیو کام اور سچا آئے گا جائے تو وہ سچا نہیں آئے گا یہاں ضرورت آتی ہے تو وہاں لازم دس بزاد پہلے ہو جائے گا جب ضرورت آتی ہے پھر تمام دس بندات پایا گیا تو لازوان جائے گا شہ تو آم بزن کو لیکن ضرورت نہ ہو چاہے جا. گا حادثہ جائے گا عام میں اور حادثے میں کیا فرق ہوا جو آم آیا وہ آم گلٹ ہو گیا حادثہ جائے گا حسم غلط ہو جائے. مشروج ہے ساتے کام نہیں مشرقہ ہو گیا منس نام ہو گیا وہ سے سے خاص ہے پھر ان سے بھی بطری کے اور جو بھی آم ہو جائے گا اور ہم کرتے ہیں وہ سب جائے یا حادثے کے اندر ایسی طرح آما ہو عام عام وہ فصل اور ان کا نہیں ہونا چاہیے پھر یہ ہوگا لاتواؤ بالکل وہاں پر جائز نہیں ہوگا مطلب لوگ انسان کا یہ کہتے ہیں مادامت انسان ہے اور کی حقیقت ہے اس کا پھر لا قائم آ جائے گا پھر اسی انسان کے لیے تمام ثابت بھی کیا جا رہا ہے تو صاحب کا اسی سے نتیجی کی جا رہی ہوگی اس لیے بس مفارغ ہونا چاہیے جس میں قاطر آ جائے تو کبھی یوگا کا کبھی نہیں ہوگا ایسا رسم بنوادی نہیں ہونا چاہیے جو حقیقت کا حقیقت ہو جائے پھر تمام بیسٹ وہ تمام بیس فضا بن جائے گا تمام بیس فضا کی قید کی لگ جائے گی جب محنت متنا جائے گا اور یہاں تو اللہ تعالی کے امول سب بن گئے معمول کا کام لا بھی خاصے کی تفصیل کیوں کو ہوگا کوئی نہ یہاں قید لازم کی لگے گی یا ضرورت کی لگے گی لحاظ سے ثابت کے کے سے دار دن ضرورت تک ترقیب ہوا من موجبت مطلقہ تن عامتی، مستالی بطن ممکنہ تن عامتی، بہر کا نسالی بطن کا قولینا لا شئیرن الانسانی وزارت تن بخیر، دار دن ضرورت تک ہوا من سالی بطن مطلقہ تن عامتی، و موجبت ممکنہ تن عامتی، جس لکھ اس کے آمے کے ساتھ لاد ملک کی قید لگ جائے گی یہ وجودہ لا ضروریا بن جائے گا کی قید لگ جائے گی وہ بن جائے گا تو وجودیا کیوں کہتے ہیں بلتے پائی جاتی ہے اس سے ہو گیا کی ہوگی کہ وجودیہ ہو گیا گی. انسان پہلا بھی ضرورت سے پہلی جلد جائے یہ کیا ہوگی مغل کا دوسری جلد جاتیوں کے آما سال بار جائے جائے گا خلاف ضرورت کا باہر کا سب انسان کے لیے ضروری ہے لال حالت سر جائے گی اس طرح خلاب ضرورت سے حاصل والا کیا ہو گیا طالبا اور اگر وہ سابقا جائے ساتھ مارکہ اور لا شیعہ امین انسان زیادہ کی مستقیلہ بھی ضرورت سوییت کے ساتھی امید آمام سے اور نوجی و مونکہ سے افوال موجودیت اللہ علیہ سارے ساتھ پہلے سمکھون مطلعہ جائے تو وہ دیان یہ لا لوگیہ چاہے دونکلہ کا عامہ جس کے ساتھ کے ساتھ وجودیا سے یہ مواقع نہیں لگنا چاہیے کہ نیا قطیہ آ گیا ہے بل اس وقت اس لیے اس کو وجود سے قابل لازل کی ذات جو ہے اس کا یہاں اعتبار کیوں کیا گیا ہے بل اس وقت میں سے کسی ایک وقت میں بلفیل پائی ہے پھر لا ڈسبن وزل کہہ لو بھی کسی میڈل بیلس بتائی جا سکتی ہے اور ویسے ذات کہ وہ تو پھر بھی یہاں اسکین لگانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ عام ہے میں تو خاص تمام بھی دس بلو دوام بھی دس بلوچ اتنا دیا ہے دوام تو وہاں سکون کا یہاں تو وہ ہے کوئی یہاں عام رکھتے اس کا جواب یہ قید ایک نہیں ہے بلکہ اتفاقی کی ہے کیونکہ معمول یہی ہے رات کام کا اعتوارے لگاتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کا ضاںب ہے اور یہ چھوڑ دیا گیا وہ اعتراضی نہیں ممکن ہے لا ضرورت السلخ کا اعتبار کرنا لیکن چونکہ ملاد کا کہ اگر وہ موجود موجود ہے اور لیکن کی جیسا کہ ہمارا نہ ہو ضروری ہو جائے گا ضرورت کا, سلب اور سلب ضرورت اجاب کا تاکہ لو کام ما کے ان کے بولے اور اسی موجب کی نام سے اور وہ لا درور کا gana hai mai ye just that is not oh god said taki urar asar mumkin ho mujhe le خاص طور ہاں ہاں کا ہے منات کے لحاظ سے تو ہم گیا اللہ عشوت کا بالفیدات جائے تو وہ سارے جائے گا لیکن یہ دل کہ کو سب کے لحاظ سے ضروریات سچا حال ہے اس پہ حادثہ یا جو کا حادثہ کا صدق ضروری نہیں تو ان کے صدق صورت فاصل کی صورت یا لا ضروری ضروری ہوگا اور ضرورت کیا ہے پایا جائے گا ضرورت پائی جائے گا ضروریات ضروریات جائے حمایت ہے ضرورت ہے ضرورت سے خالی ہے وہاں پھر دونوں سچے آ جائے گے لازریا بھی, بھی سچا آ جائے گا اور اگر سے پاسے والے آتے میں وہا مشروف آما بھی سچے آئے گئے سچے آ گیا اور اگر माता ایسا ہے جہاں ضرورت علم کو پائے جاتے ہیں پھر وہاں خوش روایا وہ سب سے آئے گا اور یہ ضروریات فلم سب کا ہے وہاں سے آ جائے گا لیکن وہ خوشبو تامہ خاصہ خاصہ وہاں سے وہتے ہیں جو ضرورت کی قیادت روتنا بھی سے اور جائے گا لا اور بھی جائے گا اور گا نہیں گا ضرورت والے وسطہ تاکہ مطلق احمد سے کیونکہ وہاں کیا کوئی نہیں لازمل یہاں لازمل ہے اور مقیم جو وہ مطلب خاص ہوتا ہے اور ممکن احمد متعلق احمد عام ہے تو پھر لال سے بھی عام ہو جائے گا خاص ہونے کے اور ممکن سے اس لیے کہ وہ خدرا کچھ چھوڑ دیا ہے کہ میں جو عام منظر وہ ہے لیکن سب یہ